یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے جنو اور انسانوں کے گروہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ مگر تم بغیر قوت و غلبہ کے نہیں بھاگ سکو گے آیت اقتصم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا اسی مناسبت سے اس آیت کریمہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ اس دن مجرمین کو ان کے برے اعمال کی سزا دینی چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکیں گے اس لیے کہ بغیر قوت و غلبہ اور قہر و جبروت کے یہ ممکن نہیں کہ کوئی آسمانوں اور زمین کی وسعتوں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے اور اللہ کو عاجز بنا دے اور یہ قوت و جبروت دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس لیے اس کے قبضے قدرت سے نکل کر نہ دنیا میں کہیں کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ آخرت میں اور یہ تہذیب اور تحدید یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ کا فرمبردار بردار بندہ تا تو بندگی میں مزید کوشاں ہوتا ہے اور نافرمان اپنی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے حالانکہ وہ اگر چاہتا تو گناہ گاروں پر اچانک عذاب نازل کر دیتا اور توبہ کی مہلت نہ دیتا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گی